تل کا امت ان وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اسماعیل اسحاق دو تین علیہ السلام تل کا وہ ایک گروہ تھا کدخلت وہ گزر گیا تو چلے گئے دنیا سے یہ آپ بھی سوچیں تل کا امت ان کتنے سال جی لیں گے اور تیس سال چالیس سال بس پھر سب نے چلے جانا ہے اور پھر اگلی نسلیں آئیں گی اور ادارے بناؤ نہیں پر پھر کیا ہوگا اگلی اگلی نسلوں کے دین کے تحفظ کون کرے گا مسلمانوں کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے اتنا پیسہ دیا ہے ہم اب بھی کہتے ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا مسلمانوں کے پاس تیل ان کے پاس گیس ان کے پاس سونے کی کانیں ان کے ملکوں میں اور یار حد ہو گئی پوری ارب دنیا کے پیسے پہ یورپ چل رہا ہے ان کے سود پہ چل رہا ہے ان کی اصل رقم سے جو سود ملتا ہے اس پہ یورپ سارے چل رہے ہیں اور کتنے ملک چل رہے ہیں اور ان کے پیسے ان کے پیسے ذاتی تعیشات میں خرچ ہو رہے ہیں مکان بناؤ ان سے اور ان سے دکانیں اور پلازے بنواؤ ایک, ایک کروڑ کے بنا دیں گے اپنے مکان اور اپنے دوستوں کو دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ کی کوٹیاں اور کمرے بنا دیں گے اور ان سے کہو کہ ایک ادارہ بناؤ ایک لائبریری بناؤ اور کچھ لوگوں کو مقرر کر دو دس بیس ہزار کسی کو دے کے مقرر کر دو کہ تمہارے لیے کوئی کتابیں لکھتے اس طرح نہیں آتی المیا یہ ہے کہ جہالت اور پیسہ جمع ہو گیا علم اور پیسہ جمع نہیں ہوا جہالت اور پیسہ جمع ہو گیا اس لیے جتنے جاہل ہیں عرب کنٹریز میں گئے انڈو پاک سے انگلینڈ میں گئے اور کینیڈا میں اب آ رہے ہیں مسلسل یہ پیسے کما کما کے اپنے وطن کو بھیج رہے ہیں خوب اور ان سے کہیے کہ اپنے وطن میں گھروں میں بھیجتے ہو وہاں کوئی ادارے قائم کروا دو چلو تم اپنے اس ملک میں نہیں کر سکتے وہاں ادارے قائم ہو جائیں اس کی پرواہ نہیں دل کا امت ان کا اللہ نے کہا ایک جماعت تھی جو گزر گئی لہامہ کسبت ان کو ان چیزوں پر اجر ملے گا لہا ان کو نفع پہنچے گا ماں کسبت جو کچھ کے انہوں نے کیا جو کچھ وہ کرتے رہے بلا اور تمہارے لیے ماں کسب تم وہ ملے گا جو تم نے کیا ہے تم اس غرے میں نہ رہنا کہ والد ایسے تھے دادا ایسے تھے یہ جو یہودیوں کا زوم تھا نا خدا نے اس کو توڑا ہے اللہ نے کہا ہے اس خیال میں نہ رہنا کہ یہ سارے بڑے تمہارے ایسے اور ایسے اللہ کے مقرب بندے تھے ان کا امت ان کا دخلا تو ایک جماعت تھی جو گزر گئی لہا ما کسبت انہیں نفع پہنچے گا ان امال کا جو وہ کرتے رہے بلا تم ماں تم اور تمہیں نفع پہنچے گا انعمال کا جو تم کرو گے بلا تس اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اماں کانو یا کہ وہ کیا کرتے رہے ان کے امال ان کے لیے تمہارے تمہارے لیے اس لیے اس میں بڑی تنبی ہے اس امت کے لوگوں کے لیے بھی جو سادات کے گھرانے ہیں یا مشائق کے گھرانے ہیں ان میں سے کتنے بگڑے ہوئے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت ایسے تھے اور ہمارے دادا ایسے اور پردادا ایسے جی ہم تو بس بخشے ہوئے ہیں ان کی دعائیں چلیں بخشے ہوئے نہیں اللہ نے کہا بلا ماں کو سب تم اور تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پچھلے کیا کرتے رہے اپنے اعمال ٹھیک کرو